الشمد اللہ ربی العظمی اب المرسین روشین و رسول يا حبيب الله صلات اللہ وعلا نور اللہ الحمدللہ الحمد وجل قاضی ایاز ابن موسا ابن ایاز یصوبی المالکی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مشہور زمانہ کتاب اشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا درس ہمارا جاری ہے اس فصل کے اندر آخری فصل جو آپ بیان فرما رہے ہیں اس میں جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی سنت کی مخالفت اور آپ علیہ صلاسلام کی سنت کو تبدیل کر دینا یہ گمراہی اور ایسی بدعت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسوائی اور عذاب کی وعید آئی ہے کیونکہ یہ ہماری کتاب اشفا اس میں ہم نے حتی الامکان بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے عشق کے ساتھ اسباق کو بیان کیا اور کوشش کی کہ ان اسباق کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و محبت مزید ہمارے دل کے اندر اجاگر یہاں پر قاضی اعظم کی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی عبارت کے اندر ہی مسئلے کو واضح فرما دیا آپ فرماتے ہیں مغالف امر ہی و تبدیلسنتی متباعی تعلی ہی بالخلانی وداب یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے معاملے کی مخالفت کرنا آپ کی سنت کو تبدیل کرنا یہ ہے گمراہی اور یہ ہے وہ بداعت کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسوائی اور عذاب کی وعید دی گئی ہے پھر آیات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و طرح ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو قلع الب فلیح درخونا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں کہ, کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے او یوسقی بہم اعضاب یا ان کو کوئی یا ان کو دردناک عذاب پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ومن يشاق من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نبليه ما تولى ونسله جهنم وصاعه مصيرا کہ جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو ہم اس کو اسی راستے کی طرف پھیر دیں گے جس راستے پر وہ چلا اور ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے اور جہنم بہت ہی برا پھرنے کا ٹھکانا ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا اور کس راستے پر چلے گا جو مومنوں کا راستہ ہے اس کے برخلاف جو بندہ چلے گا اللہ تبارک و اس کے برخلاف چلنے والے کو جہنم کے اندر داخل فرما دے گا آگے کچھ احادیث تجیبہ اس حوالے سے قاضی اعظمال رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حالات کے اوپر ایک تفصیلی حدیث پاک بیان کی اس میں حوضِ کوسر کی ایک حدیث پاک بیان کی کہ امتی جب حوض کوسر پر آئیں گے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود ہوں گے اور اپنی امتیا کو آپ حوض کوسر سے جام پلائیں گے لیکن کچھ آئیں گے تو ان کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا تو آپ علیہ السلط اسلام فرمائیں گے تو میری امت ہی ہیں میری امت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلاط اسلام سے عرض کیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کے بعد انہوں نے آپ کے معاملات کو یعنی آپ کے دین کو آپ کی سنت کو تبدیل کر دیا تو پھر آپ فرمائیں گی کہ ہلاکت یعنی ہو دوری ہو ان کے لیے دوری ہو تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی سنت کو تبدیل کر دیا ایسوں کے لیے بیان کیا گیا کہ حوض کوسر سے ان کو جامع کوثر بھی نہیں ملے گا اتنی بڑی وعید ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور سنت کو تبدیل کر دینا یہ بداعت ہے فرماتے ہیں حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفل الرحمن بن عتاب بقراءة عليهما قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو الحسن بن مسرور الدباق قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا صحنون بن سعيد قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك مالك عن العلا ابن عبد الرحمن عن عبيه عن عبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمته وفيه يزاد رجال عن حوض كما يزاد البعير الضال فأناديهم ألا هلما ألا هلما رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے سن سے منہ پھیرتا ہے سن سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے وقال من ادخل امرنا ما رد اور جو مشہور الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ من احد صفی امرینا مالئی سمین ہو فہوا تدن تد جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی کہ جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتی تو وہ کیا ہے مردود ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا آگے مزید ایک ردی سے پاک بیان کرتے ہیں کہ و ابن ابي رافع عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم متكيا على اريكته ياتيه الامر من امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعه زاد في حديث المقدام الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله حديث بلبي کہ حضر الصلاط اسلام نے غیر کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو اس طرح نہ پاؤں کہ اپنی چارپائی کے اوپر اپنے تخت کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تکیے کے اوپر اور میری سنت میں سے میرے احکام میں سے کوئی حکم اس کے پاس آتا ہے تو یا میں نے کسی چیز سے اس کو منع کیا ہے وہ چیز اس کے پاس آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ چیز میں نہیں جانتا مجھے کتاب اللہ میں سے نہیں ملا تو جو کتاب اللہ میں سے ملا ہے میں اس کی پیروی کروں گا حضرال اسلام کا کوئی حکم آیا یا حضر الصلاط اسلام نے کسی چیز سے منع کیا تو وہ کہتا ہے کتاب اللہ میں سے مجھے یہ بات نہیں ملی جو کتاب اللہ میں سے بات ملے گی میں تو اسی کی پیروی کروں گا میں تو اسی کی پیروی کروں گا یہ بات وہ کہتا ہے تو حضرال اسلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا نہیں ملنا چاہیے یہ بتا دیا کہ ایسا ہوگا حضر الصلاط اسلام نے فرمایا اور ایسا ہوا کہ ماضی قریب کے اندر پنجاب کے اندر اس طرح کا شخص گزرا اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ معذور تھا اور اسی طرح ٹیک لگا کر تکیہ لگا کر چار پائی پہ بیٹھا کرتا تھا اور یوں ہی کہا کرتا تھا کہ جو قرآن میں ملے گا اسی کی پیروی کریں گے ٹھیک ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسا ملنا نہیں چاہیے یہ ملنا تھا تو اسی لیے حضر اللہ اسلام نے ارشاد فرمایا حضور اسلام فرماتے ہیں کہ سن لو کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اسی کی مثل ہے جس اللہ تبارک وطل نے حرام کیا ہے یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام فرماتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرماتے ہیں وہ بھی حرام ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ بھی حرام فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چیزوں کو حلال فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیزوں کو حلال فرماتے ہیں ایک اور رسی سے کا نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت کے اندر کتاب لائی گئی کسی چیز کے اندر یعنی یا تو حضرت عمر رضی اللہ لے کر آئے یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئیں تو حضر السلام کو ناگوار گزرا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی بے وقوفی کے لیے یا گمراہی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ ان کے نبی کے پاس ہے اس سے ادول کرتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف رغبت کریں یعنی جب توریت یا کوئی چیز لائی گئی تو فرمایا کہ ان کی گمراہی کے لیے یا ان کی بے وقوفی کے لیے بات کافی ہے کہ اپنے نبی سے کسی اور نبی کی طرف رغبت کریں یا اپنی کتاب سے کسی اور کتاب کی طرف رغبت کریں اپنے نبی سے کسی اور نبی کی طرف رغبت کریں یا اپنی کتاب سے کسی اور کتاب کی طرف رغبت کریں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اولم لکسیم انا کل کتاب کہ کیا ان کو کافی نہیں کہ ہم نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے یعنی حضور علیہ الصلاط اسلام جو کچھ لے کر آئے وہ ہمارے لیے کیا ہے کافی حضور کے پیچھے چلیں حضور کی اتباع کریں کافی ہے اور دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ اگر موسا علیہ الصلاط اسلام بھی موجود ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ان کو بھی میرے پیچھے ہی چلنا پڑتا اگر وہ بھی تشریف فرما ہوتے تو ٹھیک ہے ایک اور حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتاب ڈائی گئی کتاب سے مراد یہاں پر تو رہے تھے کہ جو حضرت عمر یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے کوئی لے کر آیا تو حضور السلاط اسلام ناراض ہوئے تو آپ السلاط اسلام نے فرمایا کہ کسی قوم کی بے وقوفی کے لیے یا گمرائی کے لیے کافی ہے کہ وہ جو کچھ ان کے نبی لے کر آئے ہیں اس سے اس کی طرف رغبت کرے کہ جو کوئی اور نبی لے کر آیا ہے جو ان کے نبی لے کر آئے ہیں اس سے اس کی طرف رغبت کرے جو ان کے نبی کے علاوہ کوئی اور لے کر آیا ہے یا جو ان کی کتاب ہے اس کتاب سے کسی اور کتاب کی طرف رغبت کرے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اس تعلیمات سے کسی اور نبی کی تعلیمات کی طرف یا جو کتاب ان کے نبی پر نازل ہوئی ہے اس کتاب سے کسی اور نبی کی تعلیم کی کتاب کی طرف کیا کر رہے ہیں رغبت کر رہے ہیں تو فرمایا ان کی بے وقوفی اور گمراہی کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے بھی اس کی وضاحت کے چونکہ تورت اور انجیل جو ہے اس کے اندر تحریف واقع ہو چکی تھی اور دوسری بات یہ کہ احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اگر مساصلا اسلام بھی ہوتے تو ان کو میری ابتباء کے بغیر چارہ نہ ہوتا ان کو میری ہی اتباع کرنا ہوتی اس وقت یہ ایت مبارکہ نازل ہوئی اولم یکفہم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمتا وذکرا لقوم يؤمنون کہ کیا ان کو یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑی جاتی ہے بیشک اس کتاب کے اندر رحمت بھی ہے اور اس قوم کے لیے نصیحت کہ جو ایمان لانے والی ہے یعنی یہ قران تمہارے لیے کافی ہے اس کے اندر رحمت بھی موجود ہے اور اس قوم کے لیے نصیحت بھی موجود ہے کہ جو ایمان لانے والی ہے ٹھیک ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم تورات اور انجیل وہ تورات اور انجیل کے جس کے اندر تحریف واقع ہو چکی ہے جس کے اندر تبدیلی واقع ہو چکی ہے اس کی طرف عدول کرو اس کی طرف تم رغبت کرو ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانک المتعنتون کی کلام کے اندر حد سے بڑھنے والے یہ ہلاک ہوئے حضرت سعید البوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا فیل ذکر کرتے ہیں کہ میں تو صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ عمل کیا وہ عمل کرتا ہوں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والا وہ عمل کرتا ہوں حضور علیہ السلاۃ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو میں چھوڑتا نہیں ہوں میں اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا ہے اگر اس کو میں کرنا چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ بس اتنا ہے۔ اپنا عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وقالا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ لست تارکاً شيئا دان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعمل به الا عملت به اني اقشى ان ترق تو من یہ پہلا حق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا بیان فرمایا قاضی آز کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر ایمان لانا اور حضور علیہ صلاح اسلام کی سنت کی اتباع کرنا حضور علیہ السلاط اسلام کے احکام کو ماننا ایمان لانا آپ کے افعال اور اقوال میں آپ کی پیروی کرنا آپ کی سنت کی اتباع کرنا اب جو بات بیان کرتے ہیں وہ انتہائی لطیف انتہائی آ, پیاری انتہائی خوبصورت ہے وہ ہے حضور علیہ السلاط اسلام کی محبت کا بیان کہ آپ علیہ السلاط اسلام کا جو حق ہے وہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم سے محبت کی جائے بڑے بڑے دلائل علماء نے اس حوالے سے بیان کیے ہیں کہ حضور علیہ اصلاط اسلام سے محبت کس بنیاد پر کی جائے کیسے کی جائے کیا وجوہات ہیں کہ آپ ارلاطو اسلام سے جو ہے وہ محبت کے کی تقاضے کیا ہیں کس بنیاد پر کس سے محبت کی جاتی ہے کیا کیا وجوہات بنتی ہیں کہ کوئی کس سے محبت کرتا ہے اور وہ ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر پائی جاتی ہیں سب چیزیں اپنی جگہ پر حق ہیں اصل چیز ہے کہ محبت ایک فطری اور تبعی چیز بھی ہے فطری اور تبیعی چیز بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خوبی رکھی ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ طبعی اور فطری طور پر سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے حق اپنی جگہ پر حضور علیہ السلاۃ سے محبت کا ایک مومن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے ٹھیک ہے کاضی اعظم کی رحمتہ اللہ ہی تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا لزوم بیان کیا حضور علیہ السلاط والسل سے محبت کا ثواب بیان کیا اسلاف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے اس بات کو بیان کیا حضور علیہ السلاط السلام سے محبت کی علامت کیا ہے اس بات کو بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مانا کیا ہے اس بات کو قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سب سے پہلے تو قرآن کی آیات اور احادیث تیبہ کی روشنی میں قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے محبت کرنا لازم ہے محبت کرنا لازم ہے اس بات کو بیان کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل محبت کے لیے ان دلائل کو بیان کرنا بہت ضروری نہیں ہے بہت ضروری ضروری بانا نہیں کہ ان کو بیان کریں تو ہی وہ محبت کریں گے لازم نہیں لیکن یہ وہ آیات ہیں کہ ان کے ذریعے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اگرچہ کہ یہ آیات ان کے اندر صورتوں کے اندر ان میں واحدے موجود ہیں لیکن یہ چیزیں محبت میں اضافہ کرنے والی ہیں فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے تو فرماتے الباب الثانی سی لزومی محبت ہی علیہ السلام باب ثانی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی محبت کے پران پاک میں تبارک تعالیٰ و, تعالیٰ نمبر 24, 24 نمبر و, و تجارت احب من اللہ و و الجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين اے محبوب آپ فرما دیجیے اگر تمہارے باپ یعنی آباء و اجداد اور تمہاری اولادیں تمہارے بہن بھائی تمہاری بیویاں تمہارے خاندان والے تمہارے وہ مال کہ جنہیں تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت کہ جن کے برباد ہونے کا تم خوف رکھتے ہو اور تمہارے وہ گھر کہ جن کو تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے اندر جہاد سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کو لے آئے اور اللہ قوم فاسقین کو پسند نہیں کرتا قازیزمار کی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ففا باضا تمبی و دلالتن على الزام محبت ہی وجوب فرغ ریہ و استشقاط ہی لہ علیہ السلام عز قرغ اطاع من کان مال ہُلد ہُبلی مین من و رسول پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت بطور ابھارنے کے بطور تمبی کے بطور رہنمائی کے بطور حجت کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی محبت کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی محبت کے فرض ہونے کے حضور علیہ و صلاحت کی محبت کے کی جو فرضیت کی اہمیت ہے اس کے لازم ہونے اور حضور علیہ السلاط کی محبت آپ علیہ السلاط اس محبت کے مستحق ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ آیت کافی ہے یعنی اس آیت فقط یہی آیت جو ہے ان تمام معنی کے لیے کیا ہے کافی ہے اسی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ چیز کہ جو بندے کے لیے تمام چیزوں سے بڑھ کر پسندیدہ ہو سکتی ہے انسانوں کے اندر جو بندے کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو سکتی ہیں ماں باپ ہوں گے ٹھیک ہے اولاد ہوگی بیویاں ہوں گی خاندان والے ہوں گے اموال کے اندر تجارت ہوں گی رہنے کے لیے گھر ہوں گے یہی چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں اللہ تبارک واد نے ان چیزوں کو ذکر کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ کے اندر دیہات سے پسندیدہ ہو جائے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کروں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے, سے محبت کو لازم قرار دے دیا تو فقط ایک ہی آیت جو ہے اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر دلالت کرنے کے لیے یہ کافی ہے دیگر آیتوں سے قطع نظر فقط ایک آیت کیا ہے یہ کافی ہے پھر فرماتے ہیں پہلے تو فقط ابتدائی آیت کا حصہ جو ہے اتنا کیا ہے ان باتوں کو ذکر کرنے کے ساتھ کہ آبا و اجداد کا تذکرہ کر دیا آل اولاد کا تذکرہ کر دیا تجارت کا تذکرہ کر دیا گھر کا تذکرہ کر دیا اس کے بعد کچھ حدیثیں جو مشہور و معروف احادیث ہیں ان کو کاضی اعظمالی رحمتہ اللہ تعالیٰ عڑے نے ذکر کیا ہے وہ سنتے ہیں پیری حدیث سے مبارکہ جو بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضور علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتا اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اس کی اولاد اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پسندیدہ نہ ہو جاؤ محبوب نہ ہو جاؤ فرماتے ہیں اخبرنا ابو اڈی جنی جو الحافظ فیما وهو مما قرأته علی غیر قال حدثنا سراج سراجن عبد اللہ قال حدثنا ابو محمد قالحدن قال حدثنا ابو الله محمد یوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس نضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وبالده والناس يجمعين وعن أبي هريدة نحوه ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ سے مربی ہے آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر آپ کو یہ طیبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ملیں گی دیگر صحابہ سے بھی ملیں گی لیکن اس کو محبت والی حضرت انس سے ملیں گی ایک عجب اتفاق ہوگا کہ بہت ساری ایسی حدیث حضرت انج سے ملیں گی اس طرح کی جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو جب وہ حدیث مبارک کہ المر امام احبا جو آگے رہی ہے کیا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے محبت کرتا ہے تو حضرت انس فرماتے ردی اللہ تعالیٰ کہ جب حضر السط اسلام اس نے یہ فرمایا تھا تو صحابہ اکرام عل مردوان کو اس سے بڑھ کر کبھی خوش نہیں دیکھا دو کہ سب خوش ہو گئے تھے کہ قیامت کے دن اب اب حضور علیہ ساط کے ساتھ ہی ہوں گے ہاں کہ دنیا میں تو ساتھ ہیں یہی پہلے تو پریشان تھے کہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے لیکن جب یہ آگیا کہ المر امن من احبا ہر ایک اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرے گا تو پھر کہا کہ اب تو اب تو ہم ہم تو سب حضورات سے محبت کرتے ہیں تو اب تو سارے کے سارے قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہی ہوں گے مزے ہی مزے ہوں گے بولے اس سے بڑھ کر ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جو نا وہ صحابہ کلام اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوئی کہ اب تو جنت میں حضور کے ساتھ ہی ہوں اور فرماتے کہ میں تو میں جو ہے وہ حضور سے بھی محبت کرتا ہوں حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں اور وہ عمر سے بھی محبت کرتا ہوں میں ان تینوں کے ساتھ جب میں نے پڑھی تھی تو میں نے کہا تھا میں تو آپ سے بھی محبت کرتا ہوں حضرت انس کے ساتھ بھی ہوں گے جب ان کے ساتھ ہوں گے تو علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان انہ السلام سراسن من کنفی وجدان لا یکل کفری کما یق رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہیں جس میں پائی جائیں ایمان کی مٹھاس پائے گا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تمام چیزوں سے بڑھ کر پیارا یعنی اللہ اور اس کے رسول سب چیزوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک پیارے ہوں اور آدمی کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور کفر میں لوٹنا ناپسند ایسے ہی کرے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال للنبي صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم لا انت احب الي من كل شيء الا نفسي التي بين جنبيہ کہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک فقط میری جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں تو حضور علیہ السلاط اسلام نے اشارہ فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ نے قسم کھا کے عرض کی کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بڑھ کر بھی پسندیدہ ہیں تو حضور علیہ السلاط اسلام نے گواہی دی کہ اے عمر اب یعنی اب کامل ایمان ہے حضرت السحل تو اس عبد اللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تمام کے تمام احوال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا والی نہ دیکھے اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلاۃ وسلم کی ملکیت میں نہ دیکھے تو وہ سنت کی حلاوت کو نہیں پا سکتا کہ وہ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلاطلا اسلام کی ولایت میرے اوپر ہے اور میں حضور علیہ اصلاط اسلام کی ملکیت کے اندر ہوں ٹھیک ہے مملوک جانے اپنے آپ کو حضور علیہ السلاط اسلام کا جب ایسی حالت ہوگی تو وہ سنت کی حلاوت پائے گا ورنہ وہ سنت کی حلاوت نہیں پا سکتا دلیل یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں فرماتے قال السهل من لم جرا ولايه الرسول عليه في جميع الاحوال ويرى نفسه في ملكه عليه السلام لا يذوق حلاوه سنته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه الحديث الله تبارك وتعالى هم سب کو نبی رحمت صلى الله تعالی علیہ والہ وسلم کی محبت الفت شوق آپ علیہ الصلاط اسلام سے عشق نصیب فرمائے حضور علیہط اسلام کی یاد ہمیں نصیب فرمائے آپ علیہ السلاط اسلام پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جھلّہ تبارک وطالیہ مزید اس حوالے سے اور جو فصول ہیں آپ علیہ و اسلام سے محبت کا ثواب اور آپ علیہ الصلاط اسلام کی محبت کے حوالے سے اسلاف کے اقوال بہت خوبصورت اقوال ہیں وہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے رب بارک و تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا سننا اپنی بارکاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بجین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم